بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس جنوری دو ہزار پندرہ اس وقت میں دہلی میں ہوں اور اپنے مالیگاؤ کے ساتھیوں کو عرض کر رہا ہوں مالیگاؤں کے ساتھیوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس پر آج سے وہ الدرآمد کر رہے ہیں کہ مالگاؤں میں سی پی ایس کا یا آر مشن کا چیپٹر کھولا جائے یہ بہت اچھی خبر ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس منصوبہ کو عطا فرمائے دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ سی پی ایس مشن یا رسلا مشن خالحستان دعوت اللہ کے لیے جاری کیا گیا ہے بیسویں صدی میں مسلمانوں کے درمیان ساری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں طریقے جاری کی گئیں کچھ چھوٹی کچھ بڑی لیکن ان سب کا آپ تجزیہ کیجئے تو یہ سب کے سب مسلم اور طریقے تھیں نہیں کسی نہ کسی اعتبار سے وہ مسلمانوں کو لے کر کھڑی کی گئی طریقے لیکن یہ اس قسم کی طریقے دعوت اللہ کی تاریخ نہیں ہیں وہ مسلم کمیونٹی کی اپلفٹ کی طریقے ہیں چاہے ان کا نام جو بھی دیا جائے لیکن یہ جو مشن ہے سی پی ایس کا یا ارسالہ مشن جو ہے یہ خالص دعوت اللہ کا مشن ہے اس میں کوئی بھی پالٹکس شامل نہیں ہے اس میں کوئی بھی مسلم کمیونٹی کا انٹرسٹ شامل نہیں ہے یہ صرف اللہ کا مشن ہے اور پیسفل دعوی ورک اس کا نشانہ ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کا مائنڈ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوگا اور نہیں ہوگا کہ آپ کے اندر وہ غلطی موجود ہو جو دوسروں نے کی کہ دعوت کا نام لیا کام کیا مسلم کمیونٹی کا تو یاد رکھیے جو اللہ تعالی کی نصرتیں ہیں دعوت اللہ کے لیے مقدر ہیں مسلم کمیونٹی کے لیے نہیں مسلم کمیونٹی کو خود اپنے منصوبے کے مطابق کام کرنا ہے لیکن اس کی کوئی ویلو آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے جو کام آپ لوگوں کو کرنا ہے وہ اسلام کو انضار تبصیر کی زبان میں لوگ کے سامنے لانا مسلمان بھی ہمارا مخاطب ہیں لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا مشن مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے اسلام کو ری ڈسکوری بنایا جائے اور دوسروں کے لیے ہمارا مشن یہ ہے کہ ان کے لیے اسلام کو ان کی ڈسکوری بنایا جائے تو مقصد دونوں کا ایک ہے فرق یہ ہے کہ مسلمان چونکہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ امت محمدی ہیں حالانکہ وہ امت محمدی پر قائم نہیں ہے اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے ہمیں اسلام کو ان کی ڈسکوری بنانا ہے ان کے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانا ہے اور جہاں تک دوسروں کو تعلق ہے وہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم مسلم اماں ہیں اس لیے ان کو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اسلام کو ان کی ڈسکوری بنانا تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ادنا درجے میں بھی کوئی پولیٹیکل نشانہ نہ اپنے سامنے رکھیں کوئی کمرل نشانہ آپ کا نہ ہو کوئی پالٹکس کوئی مٹیریل نشانہ آپ کا نہ ہو تب آپ کو اللہ کی وہ مدد ملے گی جو دعوت اللہ کے مقصد کے لیے اللہ کی طرف سے مقدر ہے آپ کو اپنے علاقے میں اسی نحج پر دعوتی مشن کو زندہ رکھنا ہے آپ کو قرآن کے ترجمے لوگوں کی قابل فام زبان میں پھیلانا ہے آپ کو جو لٹریچر تیار ہوا ہے جس کو میں سپورٹنگ لٹریچر کہتا ہوں اس کو لوگوں کے درمیان پھیلانا ہے اسی کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دو پیٹیکل ہیں یعنی ایک اردو منتھلی میگزین رسلا کے نام سے جاری ہے دوسرا انگلش منتھلی میگزین جو اسپرٹ آف اسلام کے نام سے بنگلور سے نکالا جا رہا ہے تو ان کو بھی آپ کو پلانا ہے یہ سب ہے آپ کا کام یعنی قرآن کو پلانا اس کے تجربے کے ذریعے سے اور جو کتابیں چھپی ہیں قرآن کے تفویر مسنت تذکر القرآن حدیثوں کی جو شرہن چھپی ہیں مختلف کتابوں کی شروع میں اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کو ہم سپورٹنگ ڈیٹریٹ کہتے ہیں اس کو پھیلانا ہے اور کام کو منصوبہ بند انداز میں کرنا ہے آپ اپنی جو میٹنگ کریں اپنے حالات کے لحاظ سے منتھلی بیسس پر ممکن ہو تو منتھلی بیسس پر کریں نہیں تو ویکلی بیس پر یعنی ہر ہفتے آپ کے میٹنگ ہونی چاہیے یا کم از کم ہر مہینہ ہونی چاہیے اس میں آپ لوگ جمع ہوں صرف دعوتی گفتگو کریں دعوت کا منصوبہ بنائیں دعوت کو پھیلانے کے لیے نقشہ بنائیں اور منظم و مداز میں یہ کام کریں اور بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اختلاف سے اپنا آپ کو آخری حد تک بچائیں اختلاف کی کوئی بات آتی ہے تو اس کو اللہ کے کھانے میں ڈال دیں خود خود اس کو ڈیل کریں کرنے کی کوشش کریں ایسا نہ کریں تو اختلاف اللہ کے کھانے میں ڈالیں آخرت کے کھانے میں ڈالیں اور خود جو کریں وہ ہے دعوت کی پیس فل پلاننگ دعوت اللہ کی پیس فل پلاننگ بس یہی آپ کا مشن ہے اور مجھتا کے آپ سب لوگ اس بات سے باخبر ہیں کہ موجود زمانے میں ایک بہت مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے بہت بڑا کہ اسلام کی امیج بن گئی ہے تشدد کی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام از اے ریلیجن آف وائلنس اس امیج کو آپ کو بدلنا ہے آپ کو دنیا کے سامنے یہ بات لانا ہے کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس اسلام میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں نیگیٹو تھنکنگ کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ باتیں آپ کو یقیناً بہت زیادہ واضح ہو چکی ہوں گی اور جب آپ نے اس کام کو مرزم انداز میں بالغاؤں میں کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور اس کے لیے آپ نے جگہ بھی مقرر کر لی ہے تو یقیناً آپ اس معاملے میں بہت زیادہ سرجیدہ ہوں گے جب تک آدمی بہت زیادہ سنجیدہ نہ ہو وہ اس طرح کا عملی اقدام نہیں کر سکتا تو آپ کو سب سے زیادہ اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنا ہے یعنی دنیا کی کوئی طاقت کو سمجھیں کہ وہ آپ بلد کرے گی آپ کی اس وجہ سے کام بڑھے گا آگے یہ نہ سوچیں مسلم اما جو ہے وہ آپ کو مدد کرے گی اس طرح کام آگے بڑھے گا یہ سب نہ سوچیں آپ اور آپ کے علاقے میں یا آپ کے مقام پر جو مسلم ملت کو لے کر ہنگامے جاری رہتے ہیں اس سے مکمل طرح اپنے کو خالی کریں نہیں مسلم اور نان مسلم کی تھنکنگ کو ختم کریں انسان کی سوچ لائیں یعنی یہ مسلم ہے یہ اغار مسلم ہے یہ سوچ آپ کا دل نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ سارے انسان انسان ہیں سارے انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو آپ کے اندر مسلم تھنکنگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ مکمل طور پر انسان اوریٹڈ تھنکنگ ہونا چاہیے جب ایسا ہوگا تبھی اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کی مدد سے کام آگے بڑھے گا تین سب باتوں کو بہت زیادہ دھیان میں رکھیے اور جب آپ اپنا اجتماع کریں تو شدت سے اس کے احتمام کریں کہ وہاں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کوئی مٹیریل بات نہیں کوئی کمیونٹی انٹرسٹ کی بات نہیں کوئی اختلافی بات نہیں یہی چیز ہے جو آپ کو اللہ کی مدد کا مستق بنائے گی جتنا زیادہ آپ اس اصول کو فالو کریں گے اتنے زیادہ آپ اللہ کی مدد کے مشتق بنیں گے جہاں منفی تھنکنگ ہو جہاں اختلافات ہوں جہاں کسی کمیونٹی کے لے کر آپ سوچنے لگیں گے تو وہاں اللہ کی مدد نہیں سکتی آپ کو اللہ کا جو منصوبہ ہے وہ پوری انسان کو لے کر ہے وہ کسی کمیونٹی کو لے کر نہیں ہے تو بہت زیادہ اپنے آپ کو اس معاملے میں ہوشمند بنائیں اور کسی بھی حالت میں کوئی بھی ایکسکیوز کی بنا پر کوئی بھی ایکسکیوز لے کر کے آپ ایسا نہ کریں عرگز کہ آپ کی سوچ بجائے سے کے۔ انسان اورینٹڈ ہو وہ کمیونٹی اورینٹڈ بن جائے آج کل لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اخباروں میں جو چھپتا ہے اس کو لے کر سوچ بناتے ہیں آپ کو اخباروں میں چھپنے والی چیزوں سے لے کر اپنا سوچ نہیں بنانا ہے بلکہ اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں قرآن و سنت کی شکل میں اس کو لے کر اپنا ذہن بنانا ہے آپ کی ذہن سازی میڈیا کو لے کر نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کی ذہن سازی قرآن اور سنت اور سید رسول کو لے کر ہونا چاہیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو آپ کا مشن کامیاب ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ